الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ميائي والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعنا آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله یا نور <اللہ> رمضان مبارک شریف کی سولہ تاریخ ہے سولہویں شب ہے سن 1435 سو ہجری ہے اور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ اس کی تیاریوں کا موقع ہے اور تیاریوں میں آپ کی بھی شرکت بذریعہ مدنی چینل ہے اور ان تیاریوں کے ہی ضمن میں رنگ ہائے رنگ مدنی پھولوں کے گلدستے آپ کے لیے بھی تیار کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ شاء ان مدنی پھولوں کی خوشبووں سے مہک حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ لطف اندوز ہوتے ہوتے ہم انشاءاللہ شاء شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد ریات ستار قادری دعمت برکاتم کے ملفوظات مبارکہ کی خوشبو تک پہنچ جائیں گے تو ایوری اٹینٹو توجہ رکھیے اور یہ جو مدنی پھول ہیں انہیں دل میں بساتے چلے جائیے قلب کو اس طرف راغب کرتے چلے جائیے ذہن بناتے رہیے زمین ہموار ہوتی جائے گی اور جب امیر اہل سند کے ملفوظات سے علم کی بارش ہوگی تو انشاءاللہ اللہ دل میں وہ باغ لگے گا کہ اس میں جو بہار آئے گی اس کا اثر انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس زندگی میں بھی ہمیں نصیب ہوگا اور آنے والی زندگی میں بھی انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے آج کا مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ عزوجل مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران استاری مدا العالی بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کی تیاریوں کے سلسلے میں ہمیں ان کے بھی ملفوظات مبارکہ سننے کو ملیں گے ان کی بھی نصیحتیں ہم اپنے دل میں بسانے کا موقع ہمیں ملے گا انشاءاللہ شاء اللہ چلیے چلتے ہیں آگے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چھ باتوں کی وجہ سے لوگوں کے قلوب میں فساد پیدا ہوتا ہے بگاڑ پیدا ہو ہے دل بگڑ جاتا ہے سیدھا نہیں ہو رہا فساد آ گیا ہے کیوں آ گیا ہے فساد قلب بہت غور سے دل کے کانوں سے سننے والا یہ مدنی پھول ہے دل کیوں بگڑتا ہے چھ باتوں کی وجہ سے بگڑتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ چھ باتیں سن کر ایک ایک کر کے ہم اپنے دل کو ٹٹولیں گے تو سمجھ میں آئے گا پہلا وہ توبہ کی امید پر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جیور سال تو مجھے بھی آپ کو بھی اپنے آپ کو وہ توبہ کی امید پر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ علم سیکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ایک اور گرنا پڑے گا لگ رہا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ہی بیان ہو رہا ہے نمبر تین جب کسی بات پر عمل کرتے ہیں تو اس میں اخلاص قائم نہیں رکھ سکتے اللہ اللہ دوبارہ دہراتا ہوں اپنا حال ہی بیان ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ توبہ کی امید پر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ علم سیکھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے جب کسی بات پر عمل کرتے ہیں تو اس میں اخلاص قائم نہیں رکھ سکتے یہ تو ہوئے تین اگلے تین وہ اللہ وجل کا رزق کھاتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے چار ہو گئے. وہ اللہ تعالی کی تقسیم پر دل سے راضی نہیں رہتے وہ اللہ تعالی کی تقسیم پر دل سے راضی نہیں رہتے اور وہ اپنے مردے دفن کرتے ہیں لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے دوسروں کی موت ہمارے لیے نصیحت کا باعث بن رہی ہے دوسرے کے جنازوں میں شرکت کرنا ان کو قبر کی مٹی دینا انہیں غسل دینا ان کی تعزیتیں تازیت، کرنا ان کے اصار ثواب کے جو مواقع ہوتے ہیں اہتمام کیے جاتے ہیں ان میں شرکت کرنا تو کیا ہمارا قلب اتنا ایٹ ات بیدار ہے کہ ہمیں یہ سارے کام کرتے ہوئے اپنی موت یاد آ جاتی ہے ادھر ہمارا دھیان چلا جاتا ہے یا غفلت کی چادر جو ہے وہ اتنی زیادہ گہری اور موٹی ہے کہ ان تمام کاموں میں فزیکلی انوالو ہونے کے باوجود بھی ہمارا قلب جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا اور دنیا کی محبت اور رنگینیوں میں کھویا اور گھومتا جھومتا رہتا ہے اور کیا واقعی دل سے ہم کسی کے ہاں نعمتوں کی کثرت دیکھتے ہیں کسی معاملے میں اسے آگے بڑھتا دیکھتے ہیں بہت زیادہ مالا مال دیکھتے ہیں چاہے ذہانت کا معاملہ ہو حسن و جمال کا معاملہ ہو بال و دولت کا معاملہ ہو عزت و شہرت کا معاملہ ہو تو کیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم پر واقعی ہمارا دل راضی ہے یا جو بزرگان دین نے نشانیاں لکھی ہیں حسد کی تو جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا تو نہیں لگتا کہ, کہ ہمارے دل کے اندر ان نشانیوں میں سے ایک یا دو یا ساری پائی جاتی ہیں اور پھر آگے یہ بھی تول لینا چاہیے کہ ہمیں کیا اپنے علم پر عمل کرنے کی دولت حاصل ہے ابل تو علم کتنا حاصل ہے یہی ایک بڑا کویشچن مارک ہے اور جتنا علم حاصل ہے اس پر عمل کرنے میں ہمارا اسٹیٹس کیا ہے ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور پھر جو عمل نصیب ہو گیا ہے جو علم عمل کرنے کی دولت اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہمیں توفیق مل گئی ہے تو اس میں ہمیں ہمارا اخلاص کا جو عالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جو مین موٹیو ہے یہ کتنا زیادہ ہے کتنا پیور ہے اسے بھی ضرور غور کرنا چاہیے اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دل میں ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو کہ جب کبھی ذہن میں کوئی خیال آئے آخرت کے حوالے سے تو دل میں دل ہمارا ہمارا نفس ہم کو تسلی دے کہ ٹھیک ہے ابھی ابھی زندگی ہے ابھی ٹائم ہے ابھی کل کر لینا تو کل کر لیں گے آنے والے وقت میں کر لیں گے بڑھاپے میں کر لیں گے تو یہ دل یا نفس ہماری صدایں لگا لگا کر ہمیں لمبی امیدوں میں تو مبتلا نہیں کر رہا ہے اور یوں ایسا نہ ہو کہ دن مہینوں میں مہینے اور سالوں میں تبدیل ہو جائیں اور اگر آج ہم حساب کریں تو پتہ چلے کہ اشروں سے برسوں سے ہم یہی سوچتے چلے آ رہے ہیں کہ اب توبہ کر لیں گے اب توبہ کر لیں گے اور ہوتے ہوتے ہوتے اتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی تک ہمیں توبہ کا وہیار حاصل نہیں ہوا ہے وہ توبہ کی نعمت حاصل نہیں ہوئی کیونکہ ہم لمبی امیدوں کے ہاتھوں دھوکے میں مبتنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں ان مدنی پھولوں کے مطابق اپنی اصلاح کی توفیق رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ آنے والے سنسلوں میں مزید بزرگان دین کے فر فرامین پر مشتمل مدنی گلدسے آپ کی خدمت پیش کیے جائیں گے مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہماری الحمد مدنی چینل کا جو مدنی عملہ ہے ہمارے دعوت اسلامی کے جو مختلف مبلزین ہیں ذمہ داران ہیں یہ کریہ کریہ گاؤں گاؤں شہر شہر مدنی مذاکرے کا فیض پہنچانے کے لیے پوری جو ہماری فورس ہے یہ الحمدللہ متحرک ہو جاتی ہے ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کرتا ہے اور سنتوں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر اپنی اپنی توفیق کے مطابق حصہ ڈالنے کی کوششیں کرتا ہے تو آج جہاں ہماری وین گئی ہے اس علاقے کا نام ہے پارس ضلع مان صحرا مدنی سہرا پاک تبرانی یہ تو ہمارا یعنی اصطلاحی نام ہے پارس علاقے کا نام ہے ضلع مانسی جسے ہم لوگ اپنے مدنی توجہ قائم کرنے کے لیے مدنی سہارا کہتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن مدنی مذاکرے میں جہاں سے اسلامی بھائی شریک ہوں گے وہ ہے مدینہ پور یہ ہم لوگ کہتے ہیں محبت میں مدینہ پور اور دنیاوی طور پر یہ دنیا پور مشہور ہے تو دنیا پور ٹھیک ہے دنیا میں ہے مگر مدینہ پور ہو تو دھیان مدینہ کی طرف چلا جاتا ہے تو چلیں ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں یہ نظر تو آ رہے ہیں مجھے یہاں فیڈ پہلے, پہلے کہاں جائیں بھائی پہلے کہاں جائیں پہلے مدینہ پور جائیں گے نام مدینہ ہے نا تو ماشاءاللہ دیکھو ہمارا ڈائریکٹر بھی ماشاءاللہ مضبوط ہے چلیں جی پہلے مدینہ پور لے کر چلیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مرحبا مرحباحل آپ کی بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں مجھے ماشاءاللہ کچھ جو ہے وہ موومنٹ نظر آ رہی ہے اور امید ہے کہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے اسلامی بھائی ابھی بھی فعال ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کو جب پہلے سے جدول ملا ہوگا تو اس وقت سے بھی آپ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہوں گے فعال ہو گئے ہوں گے مستعد ہو گئے ہوں گے تو ہمیں بھی ذرا اپنی تیاریوں کا احوال سنائیں آج کا جو غلغلہ مچا ہوا ہے آپ کے علاقے میں اس کی بھی کچھ کہانی بیان کریں اور مدنی چینل کے ناظرین سے مدنی مذاکرے کے جو فیفیوز و برکات ہیں جو آپ اپنے علاقے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں عملی کوششوں میں حصہ ڈال رہے ہیں آپ اور آپ کے جو ذمہ داران اسلامی بھائی ہیں ان سب کا حال دل مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پہنچائیں جناب الحمد للہ ہماری خوش قسمتی ہے شاد ہمارے شہر مدینہ پور میں جان کی آمد الحمد للہ جان کی آمد کی خوشی میں الحمد للہ ہمارے فل میں لگے ہوئے الحمد للہ یود تیاریاں کر اللہ کے رحمت سے اور دکانوں پر جا کر پتھروں میں جا کر دعوتیں دی الحمد للہ بھائی تو آج جو آپ نے جگہ منتخب کی ہے مدنی مذاکرے کے لیے اس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے اوور فلو ہو جائے گی اللہ خط، ہو کے ساتھ میدان نہیں ہے اور مدینہ میں وقت اسلائی بھائی دن کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ مرحبا مرحبا اور یہاں باب المدینہ میں آپ کے علاقے کی اسلائی بھائیوں کی کیا کتنی شرکت ہے تھی دن کے اعتبار میں یہاں کی مدینہ جی, جی دل اللہ للہ یابر الیکسو اکتالیس اسلائم کابینہ سے الحمد للہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بہت بہت برکتیں ماشاء اللہ مدنی قافلوں کے حوالے سے بھی تو کچھ خبری خوشخبریاں سنا کر دل خوش کر دیجیے اس کے حوالے سے الحمد للہ یا زبرداری کابینہ کے اختر ادا کی کابینہ زمین مشاورت کے ان شاء اللہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں چاولات کو جائیں گے ان شاء اللہ چاول کو رات کو ان شوائیں بھائی بارہ دن کے لیے روانہ کریں گے مرحبا مرحبا چلیں جذبے کی جذبے سے بھری آوازیں تو آ تیس دن کا بھی کوئی ہے کافی تیس دن کے لیے بارہ بھائیوں کی ہے مرحبا مرحبہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے دین کی سنتوں کی خدمت کے حوالے سے جو جو بھی اسلامی بھائی جس اس طرح سے بھی متحرک ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بڑھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و دونوں جہانوں میں اس کا خوب خوب اجر عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں انہیں بلندیاں عطا فرمائیں ان کی کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے آپ کے علاقے کے مدنی کاموں میں برکتیں عطا فرمائے ہمیں بھی دین کا کام خوب اخلاص اور استقامت اور تیزی کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے چلیے آپ کو دوسرے علاقے کے اسلامی بھائیوں کا بھی حال سناتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے اور مدنی مذاکرے میں اول تا آخر آپ بھی اور جملہ اسلامی بھائی بھی آخر تک رہنے کی نیت بھی کر لیجی تو اب چلیں جا مدنی کی طرف وہ بھی مدنی ہے چلیں جی لے چلیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مرحبا آج مدنی سہارا میں مدنی چینل کی اوبی وین موجود ہیں اشاء خوشی تو آپ کے چہرے سے چھلک رہی ہے جھلک رہی ہے جی الحمد مرحبا تو یہ بھی رشاد فرمائیے کہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا تیاریوں کے احوال ہیں اور کیا کیا کر لیا ہے آپ نے آج کیا کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا ہونے والا ہے الحمد مدنی مذاکر کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں نے مختلف علاقوں میں اپنے جدول رکھے اور مختلف علاقوں میں جا جا کر دعوت دی مرحبا یہ ہمارا جہاں مدنی مذاکرے کا جو مقام ہے یہ قصبہ ہے وادی کاغان کے جو دور دراز کے پہاڑوں پر مشتمل آبادیاں ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا اور وہاں سے کافی لوگ الحمد یہاں موجود ہو چکے ہیں نا ارے واہ بھائی واہ اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی پہاڑی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر غالباً جو گاؤں ہیں یہ ایک جگہ اس طرح سے نہیں ہوتے بلکہ اپنی اپنی زمینوں میں اپنے اپنے مکانات ہوتے ہیں غالباً ایسی ترکیب ہوتی نا اور وہاں بہت دور دور جا جا کر نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہوگی ایسا ہی ہوتا ہے نا ماشاءاللہ تو آپ لوگوں کی ایفرٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول کریں اور اس میں برکتیں عطا فرمائے یہ ارشاد فرمائیے کہ جہاں آپ نے جو جگہ منتخب کی ہے یہ بھر جائے گی اوور فلو ہو جائے گی ان جی انشاءاللہ اللہ جو جگہ ہمارے ہاں منتخب ہے تعداد انشاءاللہ سے زیادہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان شاء اللہ اچھا کافیوں کے حوالے سے کیا غلغلہ ہے یہ بھی ارشاد فرما دیجیے انشاءاللہ اللہ چاند رات سے ہمارے ڈبل پچیس مند کافی سفر کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ڈبل پچیس اللہ چلے اعلیٰ حضرت کی یاد کی طرف لے گئے ہیں آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے آپ کی کوششوں کو قبول کرے ہمیں بھی دین کا کام بہت تیزی سے اخلاص سے استقامت کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جن جن اسلامی بھائیوں نے دین، علم دین کی ترویج و اشاعت میں جس جس طرح سے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے مدنی مذاکرے سننے سنانے کے لیے نیکی کی دعوت پہنچنے پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ علفل سب کی کوششوں کو قبول فرمائے التجا کریں گے کہ آخر تک مدنی مذاکرے میں شرکت کی آلی. نیت کر لیجئے دوسرے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کرنے خیر خیرخواہیاں کرنے ان کی بھی نیت کر لیجئے اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ مرکزی مجلس سے شعرا کے انشاء اللہ. اللہ محمد عمران اتاری مدد اللہ علی بھی الحمد اسٹوڈیو کی طرف روان دواں ہیں اور حسب معمول مختلف معاملات پر ذمہ داران اسلامی بھائیوں سے مدنی مشورے کا سلسلہ ہے اور چند ہی سیکنڈ کے اندر انشاءاللہ شاء اللہ از ان کی اسٹوڈیو میں آمد ہو جائے گی اور ان کے ملفظاز شریفہ سے بھی انشاءاللہ شاء اللہ از ہم خوب خوب حصہ لیں گے اور یہ تقریبا دروازے کے قریب پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ از ان کے آنے کے بعد امید ہے کہ جلد ہی آپ کو مفتی صاحب کی خدمت میں بھی سوالات پیش کرنے کا وعلیکم السلام کیسے ہیں اللہ کرم الحمد للہ ماشاء اللہ شہر میرا خیال ہو گئے جی ہاں نمٹ گئے ماشاء اللہ بھائی موٹیویٹڈ ہیں اچھا آج, آج کر رہے ہیں دونوں میں مدینہ مان مدینہ مانسبت کا سر مدنی صحرا اور مدینہ پور مدینہ پور یعنی مانسہرا پرانا جو نام ہے دنیا پور چلے اللہ تعالیٰ خیر وبرکہ کریں نظر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش ہوگا آج بھی انشاء اللہ سیرت ہے نا جی سیرت بالکل ہے آج کچھ کوئی ہنٹ تو دیں کہاں لے جائیں گے بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کرے جہاں ٹھیک ہے بہتر ہے بہتر ہے صلی اللہ تعین محمد وبارک وسلم بزرگان دین کی سیرت سے تقویت حاصل کرنے کے لیے دلوں کی مضبوطی کے کی لیے کیونکہ یاد کیجئے آپ کو بتا چکا ہوں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان کہ جو اللہ والوں کی حکایات ہیں یہ دل کو طاقت دیتی ہیں مریدین کو خاص طور پر انہوں نے فرمایا مریدین کو طاقت دیتی ہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے توبہ کرنا چاہتا ہے نیکیاں کثرت سے کرنا چاہتا ہے راہ خدا میں تیزی سے سفر کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے یہ انسپریشنل جو سٹوریز ہیں انسپریشنل لائف لیگیسیز ہیں سیرت مبارکہ ہیں بہت زیادہ موٹیویشن کا باعث بنتی ہیں اور ہمیں بزرگان دین کے طرز عمل سے بہت سارے الحمدللہ ثبوت بھی ملتے ہیں اور بہت ساری وہ روایات جو الحمدللہ للہ بزرگان دین سے چلتی چلی آ رہی ہی ہوتی ہیں تو ان کو ہمیں ان سیرت مبارکہ جان کر پڑھ کر سن کر ہمیں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ہمارا ذہنی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یعنی سی زمانہ مسلمان یہ یہ یہ یہ یہ یہ جو ان کی پریکٹسز ہیں یہ اس طرح سے اسلاف سے اس منقول سینا بہ چلتی چلی آ رہی ہیں معمول ہیں ان کے شامل ہیں صاحب صاحبۂ کرام علام کے دور سے اولیاء کرام تک پہنچی ہیں اور اولیاء کرام اور علماء دین سے ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے. امت مسلمہ اور ہم مسلمانوں تک پہنچی ہیں تو دل تھک جاتا ہے جم جاتا ہے بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے اس سیگمنٹ کو بہت زیادہ دھیان سے سننا ہے اور اپنے دل کو طاقت دینے کا سامان کرنا ہے پی زمانہ دنیا کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے میدان میں سکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی پرٹیکولر فیلڈ کے اندر کسی خاص شعبے کے اندر تو انہیں بھی یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جو دنیاوی طور پر کامیاب لوگ ہیں ان کی لائف سٹوریز جو ہیں ان کی میموریز ہیں وہ پڑھیں ان کی بائو, بائیو بایوگرافیز جو ہیں وہ پڑھیں ان کی زندگی کی جو داستان ہے اسے پڑھیں تاکہ انہیں آئیڈیا لگایا جا سکے کہ انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ان کو کس طرح سے اوور کام کیا آبسٹیکلس کو کس طرح سے دور کیا رکاوٹیں کس طرح سے دور کی مشکلات پر کس طرح سے قابو پایا اور کیا حکمت عملی وضع کی اور انہوں نے اپنے اہداف کس طرح سے حاصل کیا تو یہ جو انسانی عقل اور نفسیات کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں جب دنیاوی معاملات میں لائف سٹوریز جو ہے دوسروں لوگوں کی کہی ہوئی اپنی زندگی کی جو داستان ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کر سکتی ہے تو اللہ والے جو ہیں جن کی پوری زندگی ہی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں میں گزری ہوتی ہے جن کے جو جن کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ان کی مدنی سوچ والا ذہن ہوتا ہے اور اس وہ مدنی سوچ ہی ہوتی ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سامان کرنا ہے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور دنیاوی مام... دنیا میں زندگی بھی اس طرح سے گزارنی ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کو زیادہ سے زیادہ یعنی جسے کہتے ہیں نا انویسٹمنٹ کا ریٹرن لینا تو یہ بزرگانی دین کی سیرت میں چلکتا ہے ظاہری اور باطنی اعمال سے وہ خوب خوب نیکیاں کما کر اس دنیا سے پشیف لے جاتے ہیں تو پھر جب یہ ان کے اعمال ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ جو تھے وہ دو روزانہ دو نفل پڑتے تھے وہ بارہ سو تھے کوئی سو پڑھتے تھے کوئی ہزار پڑھتے تھے تو اسی طرح جو نیک اسلامی بہنیں ہیں خواتین ہیں اولیاء میں سے جو ان کا جب پڑھتے ہیں تو دل میں ایک جوش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے موٹیویشن ہوتی ہے انسینٹو ملتا ہے اور ایک احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جب وہ اس دنیا میں آئے اور اس طرح گوشت پوشت کے انسان تھے کیفیات تھیں اور انہوں نے اس, اس, اس طرح سے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے تو چلیے ان کی نقل کرتے ہوئے اتنا اتنا اتنا تو ہم بھی کرنے کی کوششیں کریں تو اس وجہ سے جو موٹیویشن ملتی ہے یہ بہت زیادہ نیک امال کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہے تو آج دیکھ لیتے ہیں کہ کس جانب لے کر جا رہے ہیں محمد چلیں جی آپ جی. لوگ ہو جائیں تیار کیونکہ ہمارے نگران شورا کر رہے ہیں ہند والے آپ پہلے انہیں ایڈجسٹ کرنا چاہیں گے ایڈجسٹ کر لیں حسنی کابینہ والے ہند حسنی کابینہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ساری آواز انشاءاللہ شاء اللہ با. السلام علیکم و رحمتہ اللہ, ورحمت اللہ مدینہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میری آواز آپ تک آ رہی ہے یہ جی آئی صاحب ماشاء اللہ کس شہر میں ہیں گساول مہاراشٹر مہاراشٹر مہاراشٹر ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوششوں کو قبول فرمائے کب تک اسلامی بھائی جمع ہونے کی की ہے ماشاء اللہ آج صاحب مجل مظاہرے کی زوروں شور سے تیاری ہے اسلامی بھائیوں کا آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے علاقوں سے لگزریاں بھر بھر کر اور کئی اسلامی بھائی راستے میں ہیں ایک بھاری تعداد باہر جو ہے پرچی ڈالنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے کون سی پڑی ماشاء ٹھیک ٹھاک تیاری ہے آپ دعا فرمائے پرچی <تصفح> کی سی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے مدینہ جی آئی صاحب یہاں سے عمرے کا ٹکٹ بھی ہے ماشاء اللہ اچھا کل امیر نے سنت نے یہ تاکد فرمائی تھی کہ عمرے کا ٹکٹ صرف بابل مدینہ تک ہی رہنے دینا چاہیے تاری کل مدیم مذاکرے کے دوران مزید مذاکرے کی تیاری میں لگے ہوں گے آج کے یا پھر ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اس عمرے کی ٹکٹ کی رقم آ چکی ہے یا کسی نے صرف زبان کی ہے صاحب ٹیکا کے پیسے رقم آ چکی ہے ہاں لیکن ابھی ہم اس کو روک رہے تھے نا کل مدنی مذاکرے میں بھی اعلان ہوا ہے دو چار دن سے ذمہ داران کی طرف سے بھی پیغامہ جا رہے ہیں خیر اب آپ تو اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں اور پرچیاں بھی ڈالنی شروع ہو گئی ہوں گی اور اسی کے نام پر آپ نے جمع کیا ہوگا لیکن میں آپ کو اور آپ کے ذریعے ذمہ داران تک یہ عرض کر دو اب اس کو روک دیا جائے انصاف ٹھیک ہے نا چلے ان شاء اللہ کا انتظار کرتے ہیں اور چندی لمحوں کے بعد اللہ نے کیا تو سو جواب کا سلسلہ شروع ہوگا فلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ پہلے چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس مفتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ ابھی اچھا آپ اگر بزرگوں کا تذکرہ ہاں لیکن مفتی صاحب کی آمد ہو جائے گی نا تو پھر وہ باپا آ جاتے مفتی صاحب کی تشریف ہو جاتی ہے دونوں آ آ پھر سوال لok. جواب سلا جو سلسلہ جو ہے نا وہ خیر میں آج جس مبارک ہستی کا تذکرہ لے کر حاضر ہوا ہوں آئیے سنتے ہیں ان کا تذکرہ میں زبان شورہ ایک بزرگ کا تذکرہ رمضان رمضان آج ہم جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اللہ جن کی کنیت ابو سعید اور ان کے والد کا نام ابو الحسن یفتار ہے اللہ اور آپ امین المومنین سیدنا فاروق اعظم رودی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دو سال قبل پیدا ہوئے اور امین المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے منہ میں اپنا لاو دہن داخل ہوا مزید ان کی سیدت پر انشاءاللہ سنیں گے آئیے پہلے چلتے مفتی صاحب کے پاس چلیں جی آپ کا سوال اور رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحبان مرحبان مفتی صاحب آپ کی صحت کیسی ہے اللہ کا شکر ہے آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب للہ یہ كل حال سوال بڑھاتا ہوں آپ کی طرف جی لے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد زائد اطاری بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا ایک سوال ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے والدہ اور ایک بھائی اور ایک سسٹر کے حج پہ جانے کے لیے پیسے جمع کروائے تھے تو وہ پیسے پھر واپس ملے جب پے آرڈر کی صورت میں اور وہ پے آرڈر پھر بینک میں جمع کروا دیا والدہ کے اکاؤنٹ تو پر پھر زکات انہوں نے کاٹ تمہارا تو تھا کہ وہاں سے خود نکلوا کے دیں لیکن انہوں نے پہلے ہی کاٹ اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کیا ہے کہ جو زکات انہوں نے کاٹی ہے وہ صحیح طور پہ کٹ جائے گی یا پھر یہ ہمیں الگ سے دینی پڑے گی السلام علیکم و رحمت دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت بنیادی شرط ہے تو جو زکوات آپ کی رضامندی کے بغیر کاٹی جائے تو ایسی زکوات کے بارے میں دارالت کا یہ موقف ہے کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور عام طور پر جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ اور ایک بلکہ ایک فارم بھرا جاتا ہے اگر وہ فارم بھر دیا جائے تو بینک اکاؤنٹ ہولڈر کی زکوات نہیں کاٹتا اسے اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زکوٰۃ ادا کر سکیں میں یہ بھی ارض کرتا چلوں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں بینک کے اندر کنوشن بینکوں کے اندر سودھی اکاؤنٹ میں ہی ایسا ہوتا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ سودھی اکاؤنٹ ہے تو برائے کرم اس اکاؤنٹ کو بند کروا کر زیادہ سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ پیسے رکھ سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب دوسرا سوال بڑھاتا ہوں آپ کے پاس السلام وبرہ <سؤال> وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <سؤال> مکرا شریف میں مچینا مکاشری میں پالکاؤں نے نماز کے دوران تناسب کو دیکھنا کیسا ہے کیا وہاں پر تنا ساپوں کو ریگولر دیکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا جیسے جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھنی ہوگی اگر دیکھ کر نماز پڑی ہے تو اس کا ایکٹر ہے یا اس کے لیے کرنی ہوگی یا جیسے یہاں پہ نماز ہیں ویسے ہی نماز ہوگی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈفرنٹ کو کیا جواب دیتے ہیں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہر جگہ ایک ہی ہے کہ نمازی کو قیام کی حالت میں اپنی نگاہ جو ہے وہ فجدے کے مقام پر رکھنی ہوتی ہے اور قاتے کی حالت میں اپنی جو ہے وہ جھولی پر رکھنی ہوتی ہے تو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں یا غیابت میں نماز پڑھ رہے ہوں نماز کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنا درست نہیں ہے بلکہ اگر قیام میں ہے تو نگاہیں نکھی ہونی ضروری ہیں اب اس سب جو یہ پارٹ تھا نا کہ اگر پہلے ماضی میں ایسا کر لیا ہو تو پھر کیا اس کو توبہ کرنی ہوگی یا وہ کیا کرے گا اس زالی کے لیے نمازوں کا احاطہ تو سمجھ میں نہیں آتا جی جی ابھی کے اندر ایسا نہ کرے سب اگر اس کو زوق کعبے کو دیکھ کر نماز پڑھنے میں آتا ہو تو اصل میں کابۃ اللہ جو ہے وہ شعار ہے اور ایک علامت ہے جسے اللہ اور اس کے رسول وزل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علامت قرار دیا ہے اور اس کی طرف منہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم سمجھا جاتا ہے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جو ذوق جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر ہی محدود رکھا جائے گی. مثال کے طور پر کوئی قرآن پاک جو ہے وہ کھول لیتا ہے بڑی اچھی کتابت کے اندر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ جو है جا رہا ہے اس کو چھوڑ کر ان آیتوں کی طرف نظر کرتا ہے تو یہ اس کے اس مطلب کے مقصد کے خلاف ہے جس کی اسے تاقید کی گئی ہے تو وہ آئے بڑھے کچھ بھی ہو اس کو اسی پیٹرن پر چلنا ہے جو نماز کے حوالے سے آداب بیان کیے چلو دوسرا سوال بڑھا دیں آپ کے پاس محمد فہد عطاری جامد المدینہ جنگ سے عرض کر رہا ہوں یہ سوال ضرور یہ ہے کہ عموماً بعض قبرستان یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ قبرستان میں کچھ جگہ خرید کر پہلے ہی سے مطلب اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی آگے آنے والا عزیز یا کوئی بھی جو آئے گا وہ اگر وفات پائے گا تو اس میں مدف ہوگا اب جب وہ یہ جگہ بک کر لیتے ہیں اور اس کے پھر گرد چاروں طرف یعنی کہ وہ اپنی نشانیاں بنا کر یعنی کہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں جگہ بک کر لیتے ہیں اور پھر اس میں یہ بتا دیتے ہیں کہ اب یہ آنے والے یعنی کہ مستقبل میں ہمارے ہی لیے ہوگی اس طرح اب جو بھی میت آتی ہے اب وہاں پر اس جگہ پر ان کو جو ہے مدفن نہیں ہونے دیا جاتا یا پھر ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ آنے والے زمانے میں جب مطلب قبرستان شروع ہو جائے گا اور مطلب جس طرح آج کل کی زمانہ محنت آئے گی تو پھر ہم اس کو نئے نام ہو جائے یعنی کہ اس زمین کا جو اس ٹائم کو دیکھیں گے یا اس طرح دیں گے تو ان کا یہ کرنا کیسا ہے اور یا پھر بعضوں تک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ اپنی طرف سے بالکل یعنی کہ جھوٹ موٹی قبرے بنا کر یہ مطلب یعنی کہ لوگوں پر وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ ہماری خبریں یہاں پر موجود ہیں لہذا آپ آپ اس پر کوئی اور قبریں بنا لیں حالانکہ وہ جھوٹ موڑی قبریں ہوتی ہیں یہ ان کی اپنے قبریں نہیں ہوتی اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے یہ ایسے مفتی صاحب پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر قبرستان قابل فروخت نہیں ہو سکتا شریعت بار سے یعنی بعض قبرستان وہ ہوتے ہیں جو کسی نے وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں کوئی زمیندار یا کوئی صاحب لوگ وقف کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جگہ قبرستان کی ہے اسی طریقے سے حکومت جو ہے وہ ایس ٹی کے پلاٹ ہوتے ہیں اور حکومت کی طرف سے جگہ مختص کر دی جاتی ہے کہ جناب یہ عام پبلک کے لیے جو آئے اس کے اندر مسلمان دفن ہو سکتا ہے یہ جو دو جگہ ہیں یہ تو فروخت نہیں ہو سکتی کہ فردن فردن انفرادی حال پر کوئی خریدے ایسی جگہوں پر اگر خریداری ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گوکن کے ساتھ مل کر کچھ اس کو رقم کھلا کر جگہ مختلف کی جاتی ہوگی اگر ایسا ہے تو یہ رشوت ہے عورتوں کو اس موقع پر جو دیا جائے گا وہ رشوت ہوگی اچھا بال خلوصان ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمیونٹی بیس پر ہوتے ہیں مطلب برادریاں خود خریدتی ہیں اور لوگوں کو تقریلے کہ وہ پیشکش بھی کرتی ہوں کہ आप آپ اس میں حصہ ملائیں اور آپ کا کوئی بلاک یا کوئی ایریا یا کوئی اسکوائر فٹ ہم مختص کر دیتے ہیں یا ممکنہ کے بعد ایسے ایسے بھی قبرستان ہو جو ٹوٹلی کسی کی ملکیت میں ہو روکنا کیے گئے ہوں اور ہر سائڈ ضرورت کو جگہ فروخت کی جاتی ہو تو ایسی جگہوں پر خریدنے کی گنجائش نظر آتی ہے شریعت وار سے خود انہوں نے کہا کہ محض ایریا گھیرنے کے لیے جھوٹی قبریں بنا لیتے ہیں تاکہ اندر ضرورت استعمال کیا جا سکے تو یہ کسی کی طرح جائز نہیں ہے بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے باپا آپ کچھ فرمائیں گے اس معاملے پہ قبرستان کے حوالے سے جو بھی سوال جواب ہوا تعریباً یہ وہ باتیں تھی جو, جو. قبریں بیچتے ہیں شاید یہ میں پوری سن نہیں پایا ہوں جو لوگنے کے تعلق سے مطلب اپنے لیے یا قبریں جو پہلے سے ایڈوانس میں جو لے کر رکھ لیتے ہیں وہ اور بعض لوگ جھوٹی قبر بنا کر رکھتے ہیں کہ کوئی آئے تو بولے بھائی ہماری یہاں قبر بنی ہوئی ہے اور وہ قبر اصل میں ہوتی نہیں اور جھوٹی قبر بنا کر رکھتے ہیں جب خود مریں گے تو ان کو پتا ہے نشاندہی رشتہ داروں میں ہوئی ہوئی ہے تو وہیں تدسفین کر کے ان کو وہیں دفن کر دیتے ہیں یہ پوچھا گیا تھا قبر کو کے اس میں ڈال دیتے ہیں ہاں وہ قبر تو ہوتی نہیں ہے وہ ویسے جھوٹی قبر بنائی ہوئی ہوتی ہے نشان ان کے پاس ہوتی ہوگی اور جب ان کا انتقال ہوتا ہوگا تو ان کو پتا ہے کہ جناب یہ نمبر کا جو جگہ ہے وہ جھوٹی قبر ہے اس میں کوئی مردہ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ وہاں کے عام آدمی تقسیم کے لیے جاتے ہیں تو ان کو قبر پہ جگہ ملتی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے گورکھنڈ سے ترقی بنا کر یہ جھوٹی قبر بنا کر رکھتے ہوں گے یہ مسئلہ چل رہا ہے اپنے لیے اپنے یا اپنے عزیزوں کے لیے اخروبہ کے لیے سوال مفتی صاحب بہت بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بابا آپ کیا ہو رہا ہے ایسا بھی جی جی بابا ہمارے لیے بھی یہ ایک نئی خبر تھی سوال میں مفتی صاحب نے کیا فرمایا اس میں اس طرح تو وہ اگر وہ جھٹی کرتے ہیں تو گورکھنڈ کو وہ رشوت دے رہا ہوتا ہے رشوت دے رہا ہوتا بھی فرما رہے تھے ذاتی جگہ وہ اپنی وہ تو کمیونٹی بنوا لی کمیونٹیز وغیرہ جو اپنا وہ کرتی ہے نا کہ وہ الگ سے لے کر رکھ لیتی ہیں اپنی کمیونٹیز کا یہ پہلے نہیںلے ہر قبرستان کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا اچھا جو عموماً سرکاری یا وقف والے قبرستان ہوتے ہیں ان میں کیا کہتے ہیں یہ گورکن سے ترکیب بنا کر اس طرح سے ہونے کا چانس نظر آتا ہے اور اگر کسی کی نجی ملکیت میں ہے تو اس کا پھر کچھ الگ شاسن ہوا تھا ایسا ایسا ہو رہا ہے یہ کہ آج کل جو قبرستان جیسا اپنا قبرستان ہے جی جی ہماری हमारी मेमन رپنو کی ہے جیسے کہ میواشاہ جی تو یہ پورا شیر شاہ جو ہے نا یہ شیر شاہ بھی کہا جاتا ہے پورا قبرستان پھر اس پر یہ قبضہ کر کرا کے اس سے فیکٹریاں اور ملیں بنی ہوئی آبادیاں بھرپور آبادی کہا جاتا ہے یہ قبرستان کی جگہ ہے خدا بہتر جانا کہ اچھی طرح سنا ہوا ہے میں نے اس کا مضبوط کر کے وہ تو اب وہ آباد ہے وہ کہتے ہیں قبرستان اور میواشا قبرستان بالکل بے ترتیب ہے قبروں پر قبریں قبروں پر قبریں اور باقاعدہ یہ بھی بزنس ہے جی باپ کی جگہ کی قبر بیچنا کیسا اگر یہ وقت کی جگہیں ہے تو یہ تو ان کے قبضے ہوتے ہیں اپنے جو گورکھن ہوتے ہیں نا جی بابا انہی قبضے ہوتے ہیں اور باقی جو سماجی ادارے وہ جگہ خرید کر اپنی باؤنڈری وال بنا لیتے ہیں پہلے سے بھی خبریں وہاں قبرستان ہی ہے پہلے سے قبریں ہوتی ہی ہوں گی سمجھ میں آتا ہے اب وہ ان کا جگہ خریدنا کیسا پھر وہ خود وہ قبریں مطلب بیچتے ہیں یہ سماجی ادارے والے بھی ان کا کوئی اپنے ادارے کا فرد فوت ہوتا ہے تو یہ اسی کو قدر دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس سے بیچتے ہیں تو اب ان کا بیچنا کس صورت میں جائز کس صورت میں ناجائز اور آگے سے انہوں نے خریدا یہ خریدنا ان کا جائز تھا نہیں ان قبضے داروں سے کہ جنہوں نے اگر یہ وقت کی جگہ پہلے سے ہے اب اسی پر قبضہ کر لیا تو اس سے وقت مٹ تو نہیں جائے گا وقت تو وقت پہ ہو ہے قیامت تک وقت مٹر ہے کہ کرنے سے. تو یہ بہت یعنی داندلی بہت ہے اس مرنے والا لیکن دنیا سے جائے اس کے لیے بھی کوئی فریش اور صاف ستری حلال طیب جگہ کی فراہمی مشکل ہے اللہ تعالی یہ نیت اپنے منصب کر دیا آپ کی باتوں سے آپ کی باتوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبرستان بھی کرپشن سے خالی نہ رہا بدعنوانی کرپشن ہے معافیا کا اڈا ہوتا ہے بعضوں کا قبرستانوں میں قبرستانوں میں منشیات چھپائی جاتی ہیں قبرستانوں میں اسلحے چھپائے جاتے ہیں قبروں میں اسلحے چھپائے جاتے ہیں اللہ کی پورا پورا ان ظالموں نے نظام بنایا ہوا مردے چوری ہونا ان مردوں کا چوری ہو کر بکنا کفن چوری ہونا انسانی خدمت گار بنتے ہیں ڈاکٹر جی جی یہ ان سے پھر اسٹڈی کرتے ہیں اور یہ سب بہت بڑا مطلب ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے افسوس عبرت کی جگہ جو تھی وہ تجارت کی جگہ بن گئی اور وہ بھی ناجائز تجارت گناؤ بھری تجارت حرام تجارت گنا گنا گنا بالکل کوئی طرح کے احساس تک نہیں ہے قبروں پر جب کانٹے وغیرہ کی جاڑیاں اگ جاتی ہیں ان کو یہ جلا دیتے ہیں یہ قبریں کھود کر ان کی ہڈیاں نکال کر دوسری قبر میں ڈال دیتے ہیں پتا نہیں کیا کرتے ہیں بیچ ڈالتے ہیں ہڈیاں بھی تو بکتی ہے <تصفح> تو پھر یہ اس طرح قبریں تیار کرتے ہیں مطلب مسلمان میت کی جیسی تیسی تیسی جیسی تیسی جیسی بے حرمتیاں وہ ہوتی ہے قبرستانوں میں ہمارے یہاں گلام نسول بھائی بتا رہے ہیں بابا کیا پوری دنیا میں کیا نظام ہے گلام رسول بھائی بتا رہے بال بکتے ہیں بابا مردوں کے ہر چیز بکتی ہے بال کی بھی چوٹیاں بچتی ہوں جو چوٹیاں تو با قاعدہ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ نام نہاد بڑے لوگ گناہوں میں بڑے جی جی اور جن کے بعد یہ دولت بڑی ہوتی ہے ایسے گناہوں میں بڑے لوگوں کا مجھے بھائی نے بتایا تھا کہ میں کسی ایسی طرح کے سڑی پارٹی کے گھر گیا تھا تو اس کے کمرے کے شوکیس میں میں نے باقاعدہ دیکھا کہ انسانی اسٹیچو تھا انسان شو پیس ہڈیوں کا باقاعدہ اوریجنل انسانی ہڈیوں کا اسٹیچو یہ کہاں سے آیا سجاوٹ وہ, وہ اور ہوگا. اگر کسی کے گھر سے کوئی سی لاش وغیرہ برامد ہو تو پولیس تو پولیس بھی سلوٹ مارتی ہوگی نا رشوت کھا کھا کے پیسہ ہوگا نا وہ بابا مزاق کی صفاقی بھی تو اس سے شاید جھلکتی ہے کہ ایک مردہ اور اس کا ڈھانچہ ہے اور وہ اس کو بطور ہم اس کی جگہ پر تمہاری ماں کا اسٹیچو دیں گے تو مان جائے گا یہ تو اسی کو سوچنا ہے کہ وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کسی کا باپ ہوگا کسی کا لال ہوگا بلکہ یہ کئی انسانوں کی ہڈیاں ہوگی ایک کی بھی یہ ممکن ہے اسٹیچو تو اسی طرح بنتا ہوگا یہ دراصل یہ جو اپنے ڈاکٹری کرتے ہیں نا جی ان کا ڈائسیکشن جو ہوتا ہے وہ یہ ڈائسیکٹ کرتے ہیں پھر ڈائسیکٹ کرنے کے بعد یہ اپنی دوم میں اپنے یہ علم حاصل کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد پھر یہ جو بیچارا لاوارت انسان ان کے ہاتھوں چڑھا ہوتا ہے اس کے یہ چیر فاڑ کر بالکل جیسے کہ آپ نے بکرید میں بکروں کا انداز دیکھا گا یوں گھسیٹتے کرتے تو یہ مسلمانوں کی لاشوں کو یوں گھسیٹنا بھنگی گھسیٹے گا اٹھا کر ادھر پٹکے گا ادھر پٹکے گا اس کو سٹ کرے گا وہ اوپر بیٹھے ہو کر اس پہ سیکھ رہے ہوتے کاٹا پیٹی ان کے آزا ان کی پردے کی جگہ ایک دوسرے پر ہی طلبا کا پھینکنا بہت کچھ اس میں مطلب ہوتا ہے سنا ہے میں نے یہ حیا نہیں ہوتی شرم نہیں ہوتی خوف نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں پھر یہ اس کا جو کاٹا پیٹی کر کے جو کچھ ملبہ ہے اب ایک مسلمان ہے نہ اس کا وہ غسل ہوا نہ کفن یہ سب فرض کفایہ جو معاملات ہیں کچھ بھی نہیں نماز جنازہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جو یہ ہمارے یہاں ہو رہے ہیں خود ہمارے شہر میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے بالکل راجا ہوا تو یہ کرتے ہیں پھر اس کو ان کے جو کالج ہوتا ہے نا یہ میڈیکل کالج ان کے پیچھے یہ میں نے کچھ دیکھا استعمال کر رہا ہوں ان کے پیچھے قبریں بنی ہوتی ہے قبر نمائیں سوپو اور گڑھے میں نے دیکھے بنے ہوئے باقاعدہ کہیں کہیں کہ ہڈی ابری جگہ سے دیکھی میں تو مجھے جس نے یہ دورہ کرایا تھا نے بتایا کہ یہاں یہ اس طرح بچی کھوچی کچرا یہ آٹے او جو بھی یہ سیکھ کر یہ کاٹ پیٹ کے جو بچ گیا نا یہ باقیات یہاں یہ دفن کرتے ہیں گڑوں میں اور تاریخ لکھ لیتے ہیں پھر تاریخ لکھنے کے بعد جب ان کی تاریخ پوری ہو جاتی ہے تو اس پہ نکالتے ہیں تو کیڑے مکوڑے زمینی جو حشرات الارض جو ہوتے یہ ان کو کھا لیتے ہیں چکناٹ وغیرہ ان کی ختم ہو جاتی ہے پھر ان ہڈیوں کو ان ہڈیوں کو, ان ہڈیوں کو یہ ابالتے ہیں خوب ابالتے ہیں تو رہی سے جو بھی رتو ہے وہ بھی جل جلا جائے پھر یہ ہڈیاں طلبہ خریدتے ہیں یا جس طرح بھی ترکیب بنتی ہے اسپیشٹلیاں کرتے ہیں اسی میں وہ اسٹیچور یہ پھر ایک کی پسلی دوسرے کا گھٹنا تیسرے کا پنجہ یہ سب مکس ہوتا ہے یعنی کہ یہی ہے کہ کوئی اپنی ماں کا کوئی اپنے باپ کے اور ہم انسانیت کی خدمت کے لیے سیکھ رہے ہیں جیسا کہ سب کو پتا کہ ڈاکٹر آج کل کیا انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور کتنی خدمت کر رہے ہیں کس طرح خدمت کر رہے ہیں غریب ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے باہر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اور مالدار کو ویلکم ہوتا ہے جتنا گھر یہ بھرتے ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ بنے رہتے ہیں ہر ڈاکٹر کو نہیں کہتا لیکن اکثریت جس طرح لوٹ مار مچائے ہوئے وہ سب جانتے ہیں حالانکہ انہوں نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ اٹھائے ہوتے ہیں کیا کیا ان کے پہلے کہ یہ عہد پیما ہوتے ہیں کہ اس اس, اس, اس طرح ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے یہ سب مطلب فراموش کر دیتے ہیں پیسے کی چمک دیکھ کر جب یہ سب پلٹ جاتے ہیں اور پیسے لوٹنے میں شروع ہو جاتے ہیں کسی مریض پر ریم چاہے کینسر کا مریض دم توڑ رہا اس پر ریم نہیں آتا ایک نے بتایا تھا مجھے لکھا تھا مجھے کہ میری ماں کو کینسر پچاس ہزار روپے کا انجیکشن ہاسپٹلوں میں آتے ہیں انجیکشن ڈونیشن لی. میری ماں جاتی ہے ہاسپٹل کے باہر بیٹھ کر پھر بیچاری مایوس ہو کر واپس آ جاتی ہے تو کوئی لگا نہیں دیتا انجیکشن کینسر کی مریضہ ایک نے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا جو اپنے ماحول کے کہ ایک کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تو میں اس ہاسپٹل میں تھا جب پر تھے یا ہاؤس جاب پر تھے مجھے پتا تھا کہ انجیکشن تھے مطلب ڈونیشن میں ملے ہوئے تو اس کو چار انجیکشن لگانے کی ضرورت تھی اس پاگل کتے کے کاٹے ہوئے وہ ورنہ اس کی جان بارہ خطرے میں ہوتی ہے okay. تو میں نے مطالبہ کیا کہ انجیکشن لگاؤ کو آئے لگاتے ہیں. تو اوپر سے سڑے ہوئے افسر کا فون آ کہ یہ انجیکشن نہیں لگانے مریض کو مرنے دیا گیا انجیکشن ڈونیشن کے انجیکشن وہ افسر جو ہے وہ ہڑپ کرنا ہوگا یا مل بانٹ کے کھانا ہوگا تو اس طرح ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ کی ہاسپیٹل ہوتی ہے ان میں اس طرح کے کرپشن ہے کوئی ان کو روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں کوئی ان کو بولنے والا نہیں ہم بولے تو بولے یار یہ ملا لوگ یہ کیا سمجھتے اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسا ہم نہیں سمجھتے اور آپ خدا کا خوف کریں جس دن آپ مریں گے اس دن آپ کو انجیکشن نہیں لگے گا کہ سرو سانپ آپ کو چمٹ نہ جائے غریب ہوگا جس طرح تم نے خون چوسا ہے آج ہم تمہارا خون چوسیں گے اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا تو توبہ کریں سچی توبہ کریں تلافی کریں اور مہربانی کر کے غریبوں کی خدمت مریضوں کی خدمت جیسا کہ آپ نے عہد و پیما کیا ہے اس کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کریں پپا جن یہ بھی کا بھی تو ایک معاف کیجیے ایک پرچی ملیمنس اسی گفتگو کے تعلق سے شاید کسی نے بتایا تو ابھی ابھی آج ہی بتائیے آج ہی ایک اسلائی بھائی نے بتایا کہ یو کے سے آئے ہوئے اسلائی بھائی کا بے چارے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈاکٹر ایک دن کے تین لاکھ مانگ رہے تین لاکھ ہوگا بےچارا اچھا ان کے بھائی کے ایکسیڈنٹ ہوا یو کے سے آیا ہوا ہے آئے ہوئے وہ موتقب نہیں ہے لیکن بےچارے ایکسیڈنٹ ہو گیا اب چونکہ یو کے سے آئے ہوئے تو بولے یار یو کے میں تو پاؤنڈ ہے اور تین لاکھ روپے دو ایک دن کے ہو گئے کیا کرے آگے تو ہر فرد یو کے کا کوئی اربو پتی है ہوتا یار تو بہت مطلب کرپشن دو جیسا تیسا تیسا جیسا پھر یہ تین لاکھ روپے مانگنا اس کو میں کرپشن نہیں کہا مجھے پتا نہیں کیا مرض ہے کیا تکلیف ہے کیا مسئلہ ہے لیکن جنرلی کرپشن بہت ہے رشوتیں بہت ہیں جھوٹی دوائیں لکھنا جھوٹے ٹیسٹ لکھ دینا جھوٹے ایکس رے لکھ دینا ضرورت ایکس کی نہیں ہے لیکن سٹی اسکین لکھ کر دینا کہ تمہارا سی ایکس رے سیٹی اسکین جی ہاں سیٹی اسکین بہت مہنگا ہوتا ہے میں نے بھی کروایا لیکن بہت مہنگا ہوتا ہے اور بہت کچھ آزمائشوں والا ہوتا ہے تو اس کے بہت پیسے لگتے اب میں نے بھی کروایا کسی دور میں یہ اللہ بے دن نے مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن بات ہوگا اس نے اپنے محبت والے ڈاکٹر یہ اپنے ساتھ رونگ نہیں کریں گے لیکن وہ ایک گجراتی کہاوت ہے اور تو ویو بی گلاٹ بدھار مارے یعنی جان پہچان والا بنیا جائے دو کلا جدا خاتا ہے یہ بھی ایکت ہے پپا ایسا ایسا ہے کہ جی آپ نیتیں بھی کریں اور ہم تھوڑا موضوع یہاں اس پر کلوز کر دیتے ہیں کہ ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں مریض کی اس طرح کی جو ٹیسٹ کی جو ہے نا ایسا شڈیول کر دیتے ہیں کہ ہر دو پانچ دن کے بعد وہ مشین کی طرف اس کو مریض کو لے کر ہی جانا ہوتا ہے مریض کو دوسری بھی لیبورٹری میں لے کر جانا ہوتا ہے تیسری لیبورٹری میں لے کر جانا ہوتا ہے اور ایک یا ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ گویا کہ مریض کا پیکج بنا ہوا ہے کہ اس کو ڈیڑھ دو مہینے تک یہاں رکھنا ہے اور ڈیڑھ دو مہینے میں اتنا اتنا آپ کو مشینوں سے گھمانا ہے اتنے لیبوریٹری کرانا اتنا بل بنانا ہے اس کے بعد پھر اس کو نکال کے دے دینا ہے کہ اب یہ بلے مطلب ہم سے تو فارغ وور چلا گیا اب جن سے قرضہ لے کر علاج کرا ہے نا اب یہ زندگی پر ان کو بھگت دا رہے ہیں اب اب نیت کروا لیجیے بابا اللہ کی پناہ اللہ کی میں نیت کر لوں جی بابا جیسا کر لوں کر لیں کروا لیں جیسے آپ کی خوشی کرواؤں گا ان شاء اللہ اپنے ان شاء اللہ کروانے کی نیت کرتا ہوں سلو الحبیب اللہ تعالی ابھی امیر سنت کی نیتوں کا سلسلہ فیضان مدینہ کے موتقفن بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں ہمارے ہند کے اسلامی بھائی بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہیں ماشاءاللہ ان کے یہاں بھی اسلامی بھائی ایک اچھی خاصی تعداد میں آ چکے ہیں مدری سے اسلامی بھائی بھی ہیں اور مدنی ہمارے یہ مدینہ پور, مدنی پور, مدنی پور, مدنی پور مدنی کے اسلامی بھائی بھی الحمد للہ اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہے یہ چار مین جگہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہند کون سا شہر تھا یہ تو اسلامی بھوسال نا والو بھوسال بھوسال ہاتھ اٹھا کر بول دو یار انیس بیس کا فرق چلا لینا نہیں ہے تو پھر کیا ہے جزاک اللہ حبیب میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی ہو مدنی چلنا کے ناظرین سعید حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنے حسین و جبیل تھے اللہ کہ محدث عاصم اخول رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سعید امام شابی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ میں بصرہ جا رہا ہوں اگر وہ کام ہو تو ارشاد فرمائیے ارشاد فرمائیے کہ خواجہ حسن بصری سے میرا سلام ارض کر دینا عرض کرتے ہیں میں کو پہچاندہ نہیں ہوں امام شابی رحمتہ اللہ تعالی لینا ہے فرمایا کہ تم بسرہ کی جامع مسجد میں داخل ہونا سب سے زیادہ خوبصورت انسان جس کو دیکھتے ہی تمہارا سینہ ہیبر سے بھر جائے جب تم کو نظر آئے تو اس سے میرا سلام کہہ دینا سینا آسم اخبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں جب بسرا کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک پیکر حسن و جمال انتہائی وقار کے ساتھ رونق فروز اور لوگ ان کے گرد ہلکا بنائے ہوئے ان کے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں چنانچہ میں نے حاضر خدمت ہو کر امام شعبی بھی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلام عرض کر دیا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ عزر سعیدہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں بڑے زبردست پائے کے بزرگ ہیں اور ان کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطمہ تھی اللہ اللہ بچپن میں جب آپ کی والدہ کسی کام سے باہر جاتی تو اب ہوتے تو حضرت ام المنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عینہ کو بہرانے کے لیے دودھ پلا چنانچہ اہل مدینہ عام طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ حسن بصری کا سینہ جو علم کا سفینہ بن گیا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاب دھن اور امب المومنین بی بی امر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کی برکت ہے آپ علم حدیث بزرت انس وہ عبداللہ بن عباس و ابو بوسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ جیسے صاحبۂ کرام علیہ مردوان کے شاگرد ہیں جبکہ آپ کے شاگردوں میں بے شمار تابعین اور تبع تابعین شامل ہیں آپ علم شریعت اور علم طریقہ دونوں میں امام الوقت ہے آپ کا زہد و تقوی آپ کی بے مثال عبادت و ریاضت اور مشہور خلائق ہے مشہور مطلب لوگوں میں مشہور ہے حضرت سعینہ صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں کہ حضرت سینہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخت گرمیوں میں بھی نفری روزے رکھتے تھے ایک روز آپ افطاری کے وقت کھانا لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت سیدہ صالح فرما ہیں کہ میں حسن بصری علیہ رحما کی بارگاہ میں کھانا لے کر حاضر ہوا تو جب آپ نے ہمارے کھانے سے روزہ افطار کرنا چاہا تو کسی نے قرآن کریم کی سور مل کی آیت نمبر 12 تیرہ تلاوت کی کہ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بڑکتی آگ اور گلے میں پھستا کھانا اور درد عذاب یہ سنتے ہی آپ نے اپنا ہاتھ کھانے سے روک لیا اور ایک لکما بھی نہ کھایا اور فرمایا میں کھانا یہاں سے یہ کھانا یہاں سے ڈالو دوسرے روز پھر آپ نے روزہ رکھا افطار کے بعد جب آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آپ کو پھر وہی آیت یاد آ گئی آپ نے ایک لکما بھی نہ کھایا فرمایا کھانا مجھ سے دور لے جاؤ اسی طرح تیسرے روز بھی بگیر کچھ کھائے اسی طرح روزہ رکھ لیا آپ کے صاحبزادے نے جب آپ کی حالت دیکھی تو آپ نے بگیر, کیا آپ نے بگیر کھائے بگیر پیے تین روز گزار دیے تو بہت پریشان ہوئے زمانے کے مشہور ولی حضرت سئینا ثابت بنانی ثابت بنائی رحمۃ اللہ تعالی حضرت سعین یا رحمت اللہ تعالیٰ دیگر اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی حضورت جلد از جلد میرے والد کی مدد کو پہنچی ہے انہوں نے مسلسل تین روز صرف چند گھونٹ پانی پی کر روزہ رکھا ہے اور تین روز سے کھانے کا ایک رقو تک نہیں کھایا ہم جب بھی ان کے سامنے سہری افطاری کے لیے کھانا پیش کرتے تو انہیں قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے پھر وہ تلاوت کی گئی اور آپ کھانا کھانے سے انکار فرما دیتے ہیں خدارا جلدی چلیے اور یہ معاملہ حل فرمائیے یہ سن کا تمام حضرت حسن بصری علیہ رحمان کے پاس آئے جب افطاری کا وقت ہوا تو پھر آپ کو مذکورہ آیت یاد آ گئی جو آیت بیان کی جا رہی یاد آ گئی آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا لیکن جب حضرت حسین ثابت بنائی اور دیگر بزرگوں نے اصرار کیا تو آپ مشکل ستو بلا پانی پینے پر حاضی ہوئے اور ان لوگوں کے اسرار پر تیسرے روز سب ملا ہوا شربت پیا اے میرے میٹھے مٹی اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں منقوے کے سینہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بچپن میں گنا سرزد ہو گیا تھا آپ جب بھی کوئی نیا لبا سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ گنا درج کر دیتے اور اکثر اس کو دیکھ کر اس قدر گریہ وزاری کرتے کہ کرتے پر آپرکشی تاری ہو جاتی یہ تھے ہمارے بزرگوں کے حالات اور کیفیات اور بھی بہت کچھ ان کی سیرت کے بارے میں مواد بیان کیا جا سکتا ہے لیکن مٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں عمل تقوا پرہیزگاری خوف خدا زہد اور ایک رقط قلبی اور پھر اپنی کیفیت پر استقامت پیچھے پیارے اس ٹائم اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی تقوی کے زیور سے آراستہ فرمائے ایک گناہ بچپن میں ہوا اور اس کو یاد رکھنے کے لیے اپنے نئے لباس کے پر وہ گناہ درج فرما دینا یہ ہمارے بہت بڑی تربیت ہے میرے میٹھے پیارے بھائیو صلو اللہ بھائی اللہ سن علی الحبیب تو اللہ تعالی علیہ محمد دوبارہ ہمارا کر پیارے اس ٹائم بھائی آئیے آپ موت تک کی فین کے تاثرات دیکھتے ہیں میرا نام سید محمد تنویر میں تیس دن احتابی آیا تھا یہاں اٹھائیس چوبان کو میری ایک آنکھ خراب تھی اور کافی درد تھا اور پردے کے نیچے جلن سی ہو رہی تھی فیضان مدینہ موجود ڈاکٹر کے پاس کیا اس نے کہا بیر کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے لیکن میں نے کہا اعتکاف میں ہوں بیر نہیں جاتا لہٰذا میں نہیں کیا اور یہاں الحمد پانچ وقت نمات پڑتا رہا اور ہر اضوان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چمتا رہا الحمد للہ میری آنکھ ٹھیک ہو گئی انشاءاللہ ہر مہینے تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور میں نے امامہ شریف بھی یہاں سے جایا ہے الحمدللہ یہ الحمد ہے انشاءاللہ اور داڑی بھی انشاءاللہ میں نے ابھی منوانا ختم کر دی ہے یہ داڑھی انشاءاللہ انشاءاللہ موٹی ان شاء اللہ برابر ہوگی اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ساتھ رہے گی میں نے انشاءاللہ یہ واپس امام بندھوائے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سادت فرمائے واپس سے التجا ہے کہ میری اور میرے تمام گھرانے کے لیے بے حساب بخش کی دعا میں نے بہت کچھ سیکھا اور نماز کی پابندی شروع کی تھی انشاءاللہ میں پانچ وقت نماز پڑھا کروں گا اور قرآن پاک سیکھ رہا ہوں مدنی قیدا بھی ادھر پڑھایا جاتا ہے اور میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ چاند رات کو تین دن کے قافلہ کروں گا اور گھر والوں کے خاص کر اپنی والدہ کے لیے بخش کا وسیلہ بنوں گا میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے باپا کی زیارت کروں گا اور یہ باپا کے مدنی مذاکرے اور یہ مدنی پھولوں کی وجہ سے یہ میرا دل جو باغ باغ ہوا ہے اور میں اس مدنی ماحول میں یہ منسلک ہوا ہوں اللہ کا خاص کرم ہے یہاں تیس دن کا احتکاب کرنے کے لیے جو میں آیا ہوں ایسا میں نے زندگی میں سیکھا ہی نہیں تھا جو باپا کے کلام سے آج میں نے سیکھا ہے اور یہاں آ کر میں نے کا طریقہ غسل کا طریقہ نماز کے احکام کے متعلق سیکھا نماز کا طریقہ بہت آسان طریقے سے یہاں سمجھایا جاتا ہے اور اللہ تعالی کا یہ خاص کرم ہے ہم جیسے گناہ کو باپا کی غلامی نصیب ہوئی یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے باپا جانی آپ جو مدنی مذاکرہ کرتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ سوال و جواب ہوتے ہیں بہت زیادہ سیکھنے کا جو موقع مل رہا ہے روز دعائیں یاد کرائی جاتی ہے 30 دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی ان شاء یہاں آ کے پانچویں وقت کی نمازیں اتراوی وغیرہ باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں مما شریف کی بھی نیت کی ہے داڑی شریف کی بھی نیت کی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی میٹھے میٹھے پیارے پہنچتا ہے بھائی رحمت مدنی محل کی برکتیں واضح ہیں جی باپا آخری تاثرات سے بہت متاثر ہوا دوبارہ چلا دے دیتے بابا یہ میں وہ عرض کرنے لگا سمجھ گیا ہوں جی بابا انہوں نے یہ کہا کہ روز یہاں دعائیں یاد کروائی جاتی ہے اور میں انشاءاللہ شاء پورے مہینے میں تیس دعائیں یاد کر لوں گا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ اسلامی بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہر مدنی حلقہ پابندی سے شریک ہو رہے ہیں تو جو اسلام بھائی شریک نہیں ہوتے یہ ان سے دیکھنے اب یہ آگے بڑھ جائیں گے جو شریک نہیں ہوتے وہ شاید پیچھے رہ جائیں گے تو یہ دعائیں یاد کر کے جائیں گے اور آپ رہ نہ جائیں گے سب کے سب انہی کی طرح توجہ کے ساتھ مدنی حلقوں میں شریک ہوں اور دعائیں جب یاد کرائی جاتی ہیں تو دل جمعی کے ساتھ دعائیں بھی یاد کریں صلو صل اللہ, اللہ, اللہ تعالی محمد یہ دعائیں حلق... یاد کرانے کا جو ہمارا حلقہ ہے یہ اثر و مغرب کے درمیان ہوتا ہے تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اگر وہ بھی چاہیں تو عصر کی نماز یہیں پیدان مدینہ میں بعض جماعت ادا کریں بلکہ میں تو آپ کو ظہر کی نماز کا مشورہ دوں گا ڈھائی بجے یہاں زہر کی جماعت ہے اس کے بعد مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے پھر عصر کی جماعت سے نماز ادا کیجیے چھ بجے جماعت ہے اس کے بعد دعائیں بھی یاد ہوتی ہیں پھر ماشاء اللہ مناجات افطار کا رکت بھرا ایک ماحول ہوتا ہے اور یہیں افطار کر لیجیے اللہ تحفیق تو پھر رات کا مدنی مذاکرہ بھی یہیں اٹینڈ کیجئے جتنا ہو سکے وقت دیجئے نا اصر کی نماز پڑھ دعا یاد کر لیجئے آنا شروع تو کیجئے اگر باب المدینہ کے اسلامی بھائی سن رہے ہوں مدنی چینل پر تو فیدان مدینہ کا رخ کرنے میں انشاء شاء اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیں نصیب ہوں گے ان اللہ تو یہ آپ نے متقفین کے جو احوال سنے الحمد یہ دعوت اسلامی کے مدنی موقل کی برکت ہے بے نمازی نمازی بن رہے ہیں الحمد للہ اور کافی اسلامی باعث سنتوں کے پیکر بننے کے لیے آپ سن رہے ہیں کہ ان کی جو نیتیں ہو رہی ہیں جس طرح کے یہ کر رہے ہیں تو اب ماہ رمضان اب آدھے سے زیادہ آدھا گزر چکا تو آپ سے مدنیل کیا ہے کہ یہ بقیہ جو ایام ہیں اس میں کوشش کیجئے کہ پچھلی بھی جو کمی ہے پوری ہو جائے اور اگلا بھی معاملہ ہمارا درست ہو جائے اللہ تعالی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیقہ فرمائے آئیے چلتے ہیں سوال جواب کی طرف